ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله قصيرا لعلكم تفلحون مؤترم حضرات ديني بحيو بهنو ہفتہ واری پروگرام راہ ہدایت میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں ہم نے آج آفذات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے اسی کی مناسبت سے سورت الجمعہ کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں آیت نمبر نو اور آیت نمبر دس ان دونوں آیتوں کو میں نے خاص مقصد کے تحت جو ہمارا موضوع ہے اسی کی وضاحت کے لیے ہم نے یہ ای دونوں آیتیں تلاوت کی ہیں پہلے ہم ان کا ترجمہ معنی مفہوم بتائیں گے ان دونوں آیتوں میں جمعے کے کچھ احکام اور کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں جمعہ ہفتہ واری ایام میں سب سے خیر و برکت والا دن اللہ تعالی نے ہمارے لیے جمعہ بنایا ہے اس سید الام ہے اس لیے جمعے کو ہفتہ واری عید کا دن کہا جاتا ہے اللہ حرب العالمین نے اس کی بڑی خصوصیات رکھی ہیں جی سنا ہوگا اسی دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا اسی دن سورفوں کا اسی دن جنت میں داخل کیا اور سب سے بڑی چیز قیامت بھی اسی دن آجائب آئے گی اس کے بڑے احکام اور بڑے آباد ہیں اس امت پر اللہ تعالیٰ نے جی جو بڑی مہربانیاں کی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے جیسے کہ آپ اگر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم دیا کہ ہفتے بھر میں ایک دن سب سے افضل ہے اسی کو تم لوگ اپنی ہفتہ واری عید کے لیے مقرر کر دو لیکن اللہ نے تعین نہیں کی بتایا نہیں تم ڈھونڈو تو انہوں نے غور فکر کیا اور باد روایتوں میں کہتا ہے کہ گمراہی ضلعت کی وجہ سے انہوں نے غور کیا تو کہا سب سے اچھا دن جو ہے ہمارے لیے وہ ہفتہ سخت یعنی سٹرڈے کا دن جو ہے جس کو ہفتہ اردو میں اور شنیچر ہندی میں کہتے ہیں اورتے ہیں شنیچر کو سنیوار بولتے ہیں نا وہ ہندی میں ہاں شنیچر یا سنیوار شنیچر اور رویوار پتنی گروار پتنی کیا کیا بولتے ہیں سوموار سب گروار تو یہ ہفتے کے دن انہوں نے منتخب کیا منتخب کیوں کی عقل کیا لڑائی کہا کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کائنات کو چھ دن تک لگاتار پیدا کرتا رہا اور جمعہ سنیچر کو جمعہ کو اللہ نے بنا کر کے فارغ ہوا ہفتے کا دن جو تھے سب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے رسٹ کا کام کرتے کرتے تھک گیا تھا اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنے لیے آرام کا دن مقرر کیا تو جس جی دن اللہ نے رشت کیا ہے ہم بھی اسی دن کیا کہتے ہیں ہفتے بھر ورکنگ ڈے ہوگا اور ہفتہ جو ہے وہ ریسٹ کیا کہتے ہیں ہاں ریسٹڈ ڈے ہوگا ہمارے لیے یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑھ لیا اس میں بہت بد کی پائی گئی نوز باللہ یہی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ تھک چکا تھا رشتہ کیا لیٹ کے سویا نوز باللہ اسی کو ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ تردید کیا اللہ تعالیٰ خود حسین تم اللہ نہ تھکتا ہے نہ وہ آتی ہے نہ سوتا وما مسنا وغوب بےوقف تم کیسے تو اللہ تھک جاتا ہے اللہ تھکتا نہیں آئے تل کرسی کیلی اس لیے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس قوم کی توحید کے ساتھ یہودی قوم کے خدو صنعتوں والا نو اس عقیدے کی تردید ہے پھر اس کے بعد عیسائیوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم لوگ منتخب کرو ہفتے میں ایک دن ہے خیر و برکت والا دن ہے اس کو ڈھونڈو تلاش کر متعین کرو اس میں یہ بھی بھٹک رہے انہوں نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی ہفتے کے دن یعنی سنیچر کا سیٹرڈے کا دن منتخب کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کام کرتے کرتے تھک گیا تھا اور ریسٹ کیا تو ہم بھی ریسٹ کریں گے تو یہ بالکل اپوزٹ نہیں سب سے زیادہ خیر و برکت کا دن وہ جس دن اللہ نے زمین آسمان کو بنانا شروع کیا اوپننگ اوپننگ اوپننگ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنا کس دن شروع کیا ہے سنڈے کے دن بس جب اللہ نے اوپننگ کیا ہے تو ہم اس سے بہتر دن کون ہوگا تو اسی لیے انہوں نے سنڈے کا دن منتخب کر لیا اور بدعید مبتلا ہوئے نعوذ باللہ سمجھے نا اور پھر اوپننگ کا سلسلہ اس اپنے سنڈے کو لے کر کے چلتے چلتے اب ہر چیز کی اوپننگ ہونے لگی اور یہ اوپننگ کی ودا جو ہے پوری دنیا کے اندر عام ہو گئی پھر چلتے چلتے اب ریبن باندھ دیتے ہیں اس کو کاٹا جائے گا پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کے بعد اوپننگ مکمل ہوتی ہے یہ بھی اس طرح سے اپنے لیے سب تک مقرر کیا عیسائیوں نے اپنے لیے سنڈے کا دن سٹرڈے سندے چلے گئے جب اسلام آیا تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا مسلمانوں نے اللہ تعالی نے ہدایت دی انہوں نے اپنے لیے جو دن مقرر کیا وہ جمع اور حیرت کریں گے اللہ نے کس طرح سے ایمان والوں کی رہنمائی کی نبی علیہ سلاب شام مکے میں پیدا ہوئے وہیں نبوت ملی چالیس سال کے بعد پھر تیرہ سال نبوت کے بعد وہیں رہے ابو بکر عمر وہیں رہے لیکن نبی علیہ سراب اور صحابہ کی ہجرت سے تقریباً کافی پہلے سے اہل مدینہ جمعہ کی نماز شروع کر چکے تھے بس اس کو یوم اروبا کہتے تھے جمعے کی بیا کیا کہتے تھے یوم اروبا فہد اللہ الدین امرول مختلف بولتے ایمان والوں کے اللہ نے تو نبی علیہ سراب شام کی ہدایات مدینہ پہنچنے کے پہلے پہلے اور ہجرت کر کے آنے سے پہلے ہی پہلے مدینے میں باقاعدہ مسلمان جو تھے انہوں نے جمعے کی نماز شروع کر دیا تھا الحمدللہ چالیس آدمی کے افراد تھے اور اتنا احترام ہوتا تھا کہ جب نوہ پڑھ کر کے لوگ لوٹتے تو ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا تو چکندر چکندر کیا کہتے ہیں آپ سلجم اس کا میٹھا بنا کر کے تیار رکھتے جمعہ پڑھ کے لوگ لوٹیں گے تو ان کو کھلاؤں گی تو اس طرح سے بہرحال اللہ رب العالمین فن فہد اللہ الدین منول مختلف ساری دنیا کے ساری, قوم ساری قومیں جس چیز میں بھٹت گئی تھیں اختلاف کیے تھے اللہ نے ایمان والوں کو اس کی صحیح رہنمائی کر دی یہ جمعہ ہمیں جو نصیب ہوا بہت خیر و برکت کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکتیں رکھی بڑے اجر و ثواب کے امان ہیں صبح سے لے کر کے آپ دیکھیں صبح سے لے کر کے شام تک اللہ تعالی نے ہمارے لیے برکتہ کی ہے سورت الکے پڑھیں اس کا سوبھاؤ اب نہاتے ہیں جھولتے ہیں تیار ہوتے ہیں خوشبو تک لگاتے ہیں تو اس کا بھی عجر و سوبھاؤ ذرا سوچو دنیا کا ہر ہر انسان باہر نکلتا ہے تو خوشبو لگاتے کسی کوئی سوبھاؤ نہیں ملتا کہ مسلمان جمے صبح نکلتا ہے خوشبو لگا خوشبو لگانے کے بھی ثواب ملتا ہے. اچھے کپڑے پہننے کا سواب ملتا ہے. ایک ایک قدم پر ثواب ملتا ہے پچھلے خود میں سنا ہوگا مس احمد بن حنبل کی روایت اللہ ہو گئے ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزہ اور ایک سال کے رات و کی کر بات پڑھنے کا سواب ملتا ہے صحیح مسلم حمبل بیر گروا اور اللہ عالمین صحیح ہم نقل کرتے ہیں. کتنی بڑی برکت ہے پھر اللہ ہو اکبر اگر کوئی انسان کوشش کرے تھوڑا سا یہ چیز میں یاد رکھے تاکہ بات مجھے بتانا چاہے تو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نے فرمایا جمعے میں اللہ نے ایک ساعت رکھی ہے ایسے ممبر پر ایسے ایسا تھوڑا سا یو کر بتاتے تھے تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں نا بھائی تھوڑا سا تھوڑا سا ایسے اشارہ کرتے ہیں لو تھوڑی سی گھڑی تھوڑا سا ٹائم اس گڑی میں اللہ تعالی سے بندہ جو کچھ مانگے گا اللہ اس کو دے دیتے اکثر صحابی کرام نے کہا کہا اس وقت کب ہے اثرتا مغرب دعاؤں کا خیر و برکت کا دن ہے فہد اللہ الدینو یہ مختلف جس دن میں کے بارے میں یہود نے نے اختلاف کے تھا بھٹک گئے تھے اللہ نے ایمان والوں کی رہنمائی کر دی اس کے بڑے آداب میں سے جمعے کے جو بڑے آداب اور حکام ہیں وہ یہ کہ اذان ہو جانے کے بعد جب تک نماز مکمل ختم نہ ہو جائے اللہ تعالی نے دنیا کا ہر کام بزنس کاروبار لین دین مکیل مین پر سب کچھ اللہ نے حرام قرار دیا ہے سمجھائیے صبح سے لے کر کے شام تک کوئی حلال چیز اللہ نے آپ پر حرام نہیں کیا ہے سر والا دن ہے آپ دنیا بھی کمائیں اور آخرت بھی حاصل کریں صرف اگان شروع ہو گئی اور نماز ختم ہونے تک یہ چاہے ایک گھنٹہ ہو آدھا گھنٹہ ہو پچیس منٹ ہو یا تیرہ منٹ ہو بارہ منٹ ہو یہ جو وقت ہے اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے کاروبار لین دین دنیا بھی ہر مشغولیت کو حرام قرار دیا اس کہ کوئی انسان اذان سنا نہ نہانے لگا مثال کے طور پر وہ صرف وہ کام ہیں جو جمعے کے لیے آنا جانا یا جمعے کی تیاری میں جو چیز مثال کے طور پر تاخیر ہو گئی نہ رہتے اذان ہو گئی تو ایسا نہیں کہ غسل شوڑ کر غسل ہرا مجھے نہیں آپ جمعے ہی کے لیے غسل کر رہے ہیں آپ غسل پورا کر لیں آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اذان ہو جائے آدھا کلو میٹر دور مسجد ہے تو ایسا نہیں کہ آپ وہیں صبح پر نہیں آپ کے لیے چلنا پھرنا جائز ہے اللہ اکبر آپ جا رہے ہیں گاڑی خراب ہوگئی رکے ہوئے ہیں ٹیکسی والے سے بات چیت روک رہے ہیں لازمی کے ٹکسے سے لین دینے کا معاملہ کریں گے لیکن وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ وہ عید جمعہ کی تیاری میں کا حصہ ہے یہی چیز ہے ہے بس اور تجارہ تو بزنس ہی کے طرح ہو سکتا ہے جیسے آپ ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کے بزنس کا کوئی تعلق نہ ہو کھیتی باڑی والے ہوں کسان آدمی رہتا ہے اے کسانی کے ایک ایسا کام ہے اس میں کوئی سیزن کا معاملہ نہیں انسان جتنا بھی وقت پاتا ہو کہاں کھیت ہی میں گزارتا ہے اگر ایک کسان کسانی کر رہا ہے ہل چلا رہا ہے کھیت میں کام کر رہا ہے پانی لگایا ہوا ہے اذان ہو گئی اس کے اوپر اب وہاں دنیا بھی کام کرنا حرام اب حرام ہو گیا اب وہ فورن کہاں پہنچے اب کب تک حرام رہے گا جب تک کہ نماز ختم نہ ہو جائے ایک انسان فیری لگانے والا ہے مسجد حساب نے ہو سکتا ہے کوئی ٹھہرا لگا کر کے کچھ کھانے پینے کے سامان بیچ رہا ہو ٹھیک ہے حلال ہے لیکن اذان ہو گئی اب سب ہرا اذان ہوتے ہی بند کرے اگر ودو نہیں تو ودو جا کے کرے تیاری کرے حلال ہے لیکن اب بزنس کاروبار اپنا نہیں دنیا کی کوئی مشغولیت اس کے لیے حرام نہیں اللہ ہے کہ بیمار ہوں مسافر کوئی بات ہے؟ یہ چیز تو آگئی بات یہی ایک چیز معمول ہے یہی بڑا نقطہ ہے اذان ہونے کے بعد نماز ختم ہونے تک دنیا کی ساری مشغولیات بزنس کاروبار لین دین گھومنا ٹہلنا کھیل کود سب کچھ اللہ نے حرام کرا اللہ کی یہاں جے کی تیاری میں آپ مشغول ہو جاتے اتنا سن لینے کے بعد ایک دوسری چیز کی وضاحت اور اذان سے کیا مراد ہے اذان سے کیا مراد ہے دو اذانیں ہوتی ہیں آیا پہلی اذان یا آخری اذان اللہ نے تو قرآن میں کہا اذان ہو حرام ہے چھوڑ دو کونسی اذان مراد ہے تو یہاں اہل علم کے نزدیک وہی اذان ہے جو ازان اللہ زمانی میں تھی جب جمعہ کا وقت تو شروع ہو جاتا نبی سرات سرب آتے ممبر پر تشریف ہی لے جاتے اسی لیے ب اتفاق علماء نبی علیہ سرات وسلام سے جمعہ کے پہلے سنت کوئی پڑھنا ثابت نہیں مسجد میں سکھیے گا یہ سمجھنے کے چہرے گھر آپ پڑھتے رہے ہوگی بہت آپ پڑھیں مسجد میں آ گئے آپ پڑھیں لیکن کوئی سنت مقرر نہیں ہے جہاں جمعے کے پہلے اتنی سنت پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے نبی علیہ السلات و آتے ہو سیدھے میمبر پر چلے جاتے ہیں میمبر پر گئے مقتدیوں کی طرف رکیے السلام علیکم کہہ کر کے کہ آپ منبر پر بیٹھ جاتے ہیں حضرت بلا جا کر کے اذان شروع کر دیتے ہیں. یہی اذان جمعہ کی تھی اسی پر ابو بکر کا زمانہ گزر گیا ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی یہی دستور تھا نبی علیہ سراب آتے اور سیدھے کہاں پہنچ جاتے سیدھے آتے وقت ہو جاتا تو سیدھے کہاں جاتے نمبر پر اب یہاں ایک چیز را یاد رکھیے گا اشارہ کر دیں کہ اس سے یہ پتا چل گیا کہ جمعہ کے پہلے کوئی سنت معدہ مقررہ نہیں ہے مسجد میں امام کے لیے کیوں اگر ہوتا اگر کوئی سنت ہوتی جمعے کے پہلے تو نبی رہبر پر نہ جاتے پہلے سنت پڑھ لیتے اس کے بعد خطبہ دیتے لیکن ایسا نہیں یہیں سے ایک بات معلوم ہو گئی تمام اہل علم کے نزدیک کہ جمعے سے پہلے سنت معقدہ نہیں ہے سمجھو پہلے یہ بذہت اس لیے ہم کہہ دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ظہر کی سنت ہے وہ پوری سنتیں جمعے کے پہلے جمعے کے بعد پڑھنا فرق سے بھی زیادہ ضروری ہے اب کہتے ہیں جب جمعہ بدل ہے ظہر کا تو ظہر کی سنت اور کچھ تو ایسے ہیں کہ باقاعدہ ظہر کی نماز پوری بارہ رکعت پڑھتے ہیں جمعے کے ساتھ ساتھ اس کا نام رکھا احتیاطی ظہر آدھی سے لوگ موجود ہیں ان برے کے اندر ہاں. نبی علیہ سلاۃسلام نے جمعے کے پہلے نماز پڑھنے کی رگبت دلائی ہے آپ نے فرمایا سم برا انسان منگسل وک کر وب تکر و مسا ولم یار کب جو انسان اچھی طرح سے غسل کیا نہایا اچھی طرح سے اچھے کپڑے پہنا خود بھی استعمال کیا پیدل آیا اور جا کر کے مسجد میں اول سب سے پہلے جلد از جلد مسجد پہنچنے کی کوشش کیا تو اللہ تعالیٰ اور پھر وہاں سب ماشاء اللہ پھر مسجد میں جانے کا اللہ نے جتنی تقدیر میں لکھا اتنی رکاعت اس نے پڑھ لیا دو رکعت پڑھا چار رکعت پڑھا آٹھ جب تک نمبر پر امام نہ جائے تب تک جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں ٹھیک ہے نا اے شکن ہو جائے کہ ہم نماز پڑھنے سے بنا کر رہے ہیں امام کے لیے بات ہو رہی اور جو ہمارے ہاں سنت موقعہ چار رکعت پڑھتے ہیں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز سنت موقع قبل جمعہ پورا یہ جی ثابت نہیں جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہاں مقتدیوں کے لیے جب بھی وہ مسجد میں داخل ہو جمعے کے دن کم سے کم دو رکعت پڑھنا ضروری یہاں تک کہ خطبہ شروع ہو گیا ہے جب بھی انسان داخل ہو دو رقاص سنت تحیت المسجد پڑھ لے اس کے بعد بیٹھے گا تو یہ مسئلہ ہو گیا تو یہاں اذان سے مراد یہی اذان ہے اللہ یہی اذان اللہ رسل کے زمانے میں ایسے ہی ابو بکر کے زمانے میں اور یہی ایک ہی اذان عمر ابن خطاب کے پورے حیات مبارکہ میں یہ تینوں کا مانا گیا مسجد میں جمعے کے دن ایک ہی اذان ہوتی رہی وہ بھی اذان کب ہوتی رہی جب جمعے کا وقت ہو جاتا آپ مم، ممبر پڑ جاتے ابو بکر ممبر پڑ جاتے عمر ممبر پڑ جاتے پھر حضرت بلال اذان دیتے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا لیکن چند سالوں کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب آبادی مدینے کے باہر دور تک پہنچ گئی پہلے مسجد نبی ہی کے مدینہ طیبہ تھا یا باہر تھا ان کی مسجد الگ ہوتی تھی لیکن مسجد نبی کے اندر جہاں تک کے لوگ نمازی آتے تھے اب وہ ایریا بڑھ گیا مکان بناتے جو جانتے ہیں آپ آپ سال چھ سال کے بعد جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھر کا راستہ نہ مان کیوں پورا سو پچاس مکان نئے تیار ہو جاتے ہیں تو آبادی بڑھنے لگی تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دیکھا نہ لاؤڈ سپیکر تھا نہ گھڑی تھی خطبے کا علم نہیں ہوتا تھا اور حضرت بلال اذان دے تو اذان اب پوری آبادی تب سنائی نہیں پڑتی تھی تو عثمان بن عفان کے گھر کے قریب ایک زورہ تھا ایک ٹیلا تھا بلندی تھی اس کا کیا نام تھا زورہ زورہ زورہ تھا اور آبادی بھی کبھی دیکھیں گے سٹی بھی ندی کے کنارے ہو یا پہاڑ کے کنارے تو آبادی کبھی ایک ہی طرف دور تک بڑھتی جاتی ہے اور دوسری طرف آبادی وہیں کی رہ جاتی ہے تو آبادی بھی مدین طیبہ کی زورہ کی طرف زیادہ بڑھی تھی اسی لیے عثمان بن عفان نے رضی اللہ عارم نے اپنے دور خلافت کے چند سال جانے کے بعد ایک اذان اور شروع کر دی مسجد میں نہیں مسجد کے منارے اسن پر نہیں بلکہ مقام زورہ پر وہاں ایک اذان دے دی جاتی دور, تک دور بسنے والے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہاں اب تھوڑی دیر کے بعد جمعہ شروع ہو جائے گا اس کو اذان اول یا اذان عثمانی کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد سے آبادی بڑھتی گئی اور یہ اذان ثانی جو ہے وہ آج تک بہرحال بہت سارے علاقوں میں رائج ہے اور بہت سارے علاقوں میں ایک ہی اذان ہوتی ہے جانتے ہیں آپ لوگ خود ہمارے بر کے اندر لاکھ ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جہاں آج بھی ایک ہی اذان ہوتی ہے اب یہاں یہ سوال ہے کس ادان کے بعد لین دین کاروبار دنیاوی چیزیں حرام ہوتی ہیں تو وہی ادان ہوگی جس ادان جو ادان اس وقت موجود تھی یعنی ادانیں ثانی جو نبی رہی نہیں اب اگر کوئی جیسے آپ یہاں رہتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا ایک گھنٹہ پہلے ازان ہوتی تھی دیکھا ہوگا آپ نے ایک گھنٹہ گیارہ بجے آزان ساڑھے گیارہ بجے ادان ہو جاتی تھی آسان ہو جاتی تھی بہت لمبی ازان ہوتی آزان برابر ہوتی رہی اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں آدھے گھنٹے پہلے ازان ہوتی ہے اور ہر میں میرے خاطے صرف دس منٹ پہلے اذان ہوتی ہے تو جہاں جہاں نمازیوں کی سہولت کے بطور اعلان کے ہے وہاں کے لوگوں نے اپنے سے مقرر کر رکھا ہے تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے میں بتانا چاہتے ہیں کہ اب اگر کوئی اذان اول کے بعد دنیا بھی کام کرے تو کوئی حرج نہیں ہوگا آپ نہائے ہیں دھلے ہیں تیار ہیں کچھ کام پڑ گیا ہے کام پڑ رہے ہیں اب سوچیں گے جا کے ہم پہنچ جائیں گے اگر سیدھے چلے جا دس بجے بہت سو آپ پائیں گے لیکن اگر کوئی نہیں جاتا کوئی دنیاوی جیسے ڈیوٹی میں مثال کہتا ہوں ڈیوٹی آپ کی ہے کام کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ اگر ازان اول کے اول کے بعد بھی کچھ ٹائم لگا دیں تو آپ کے لیے حرام نہیں ہوگا حلال ہوگا کیوں حرمت ہے اذان نبوی اذان ثانی کے بعد اب آئیے اتنی بات آپ نے سمجھ لیا یادی رامو ادا دودی علی سلا می یوم الجمعہ اے ایمان والو اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے اذان دی جائے فساؤ الا ذکر اللہ تو سب کچھ چھوڑ کر کے اب تم دوڑو دوڑنے کا مطلب متوجہ ہو جاؤ جلد از جلد جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچنے کی کوشش کرو فساؤ الا ذکر اللہ ذکر اللہ سے مراد یہاں ذکر اللہ سے مراد کیا ہے ذکر اللہ سے مراد اکثر اہر علم کے نزی جمعے کا خطبہ ہے کیوں اذان سنتے ہی دوڑو ذکر اللہ کی طرف تو ازان کے بعد کون سا ذکر شروع ہو جاتا ہے خطبہ اور خ... نماز تو ذکر اللہ ہی علاد و اور اپنا بزنس اپنا کاروبار اپنی مجبوریت اب چھوڑ ترق کر دو یہاں تو بڑے ہیں بیچنا اب بیچنا تو نہیں کہ ہاں خریدنا حالات بیچنا چاہے تھے دونوں پھر چاہے دکان ہو شاپنگ مال ہو یا فیری لگانے والا ہو یا ٹھیرے والا ہو ویسے روڈ پر بیٹھ گیا ہے اب مسجد کے سامنے دیتے ہیں بہت سارے لوگ بیچتے رہتے ہیں اب آزار ہوتے ہی ساری چیزیں بھائی اب ساری سارا بزنس سارا کاروبار اب چھوڑ دو تم چلو وعلیکم خیر الحکوم یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے کیا بہتر ہے تمہارے حق میں اب اس میں چھوڑو اب اللہ کا حکم ہو گیا خطبہ نماز مسجد کی حاضری یہ تمہارے لیے لاکھوں گنا بہتر ہے تمہارے بزنس اور تمہارے کاروبار سے ذالکم خیر اللہ ان انکن تم اگر تم سمجھو اگر تم اس پر غور و فکر کرو گے تو آزان ہو جانے کے بعد دنیاوی چیزوں میں مشغول رہنے کا جتنا خسارہ ہے اس سے سینکڑوں گنا فائدہ کس میں ہے تم مسجد میں آ جاؤ ہو گئی بات مسل سلجھ میں آ گیا اب آگے فائدہ قضیت سوال پھر جب اذان نماز پوری ہو جائے حرمت شروع کہاں سے ہو رہی ہے اذان سے مشغولیت جمعے دن کاروبار بزنس کھیتی باڑی کام دھندا دنیاوی چیزیں کچھ نہیں آپ بیسے بات کریں وہ بھی حرام ہو گئی سر حرام آپ کھانا پکا رہے وہ بھی غلط ہو گیا چھوڑے جائیں آپ تب سے ادان ادانود علی سلاح وہاں کی ہوئی غربت کی اور انتہا کا افطار ہے فیدا قدیتی سلاح تو فن کا شروف عل اور جب نماز پوری ہو جائے نماز پوری ہو جائے فن کا شیروف اب زمین پر پھیل جاؤ اب زمین پر پھیل جاؤ اور پھیل جانے کے بعد کیا کرو واب تن فضر اللہ اب اللہ تعالی کا فضل ٹھوٹ ہو دو چیزوں کا حکم ہے ایک تو کیا ہے فنٹ شروع پھیل جاؤ کیا مطلب ہے پھیل جانے کا مطلب لازمی چیز ہے آج بڑی احسان کی مثال ہے مسجد کے اندر اگر پچاس بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے پچاس میں سے پچاسوں اپنی کمپنی اپنا آفس اپنا کاروبار چھوڑ کر کے آئے ہوں یہی ہوتا ہے نا کھیتی والے ہیں اگر سو کھیتی والے دو سکتا ہے اپنی کھیتی کے کام چھوڑ کر کے آئے ہوں اب اللہ نے فرمایا اب حرمت اٹھا دی گئی سمجھے پہلے جو ممنوع تھا کاروبار لین دین جس کی ابتدا اذان سے اور انتہا سلام پر تھیلاقیت اسرا جب نماز مکمل ہو گئی اب اللہ نے حکم دیا اب واپس جاؤ پھیل جاؤ کیا مطلب جہاں جس کو جو کام ہے وہ اپنے کام کی طرف چلا جائے وہ جانا ضروری نہیں ہے اگر کوئی بیٹھ کر کوئی بادل کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں لیکن یہاں ہے کہ ہاں تم پر جو پابندی لگی تھی وہ اٹھ گئی اب اب تم جاؤ اپنے گھر جاؤ کھاؤ پیو اپنی تجارت اپنی دکان اپنا کاروبار اپنی کمپنی اپنی فیکٹری جو چاہو اب تم کرو کیوں تمہارے لیے اللہ تعالی نے پابندی اٹھا لی کہ پا, کیا پابندی تھی حرمت کی یہاں سے ایک بڑا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جمعے کے دن کاروبار ہمارے لیے جو حرام کرا دیا گیا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اور کیا ہے ادان سے اور بھی ادانے سانی ادان سے شروع اور نماز کے ختم پر پابندی اٹھ گئی اب کسی کاروبار یا کسی چیز کو جومے کی وجہ سے حرام سمجھنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں میں سمجھتا ہوں اگر اسی بات لوگ دیں گے ابھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت سارے لوگوں کے سمجھ میں آ گئی یہ بات اس لیے میں نے آج چھیڑ دیا بڑا دکھ ہوا ہوتا ہے ہمیں آج حقائق اور مسائل نہ سمجھنے کی بنا پر عوام اور خوات جو تفسرے کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں تو چھوڑ اسے کسی مسلحٹ کی بنا پر حکومت نے تبدیلی کر لی جمعے کے بجا جمعرات اور جمعے کے بجائے چھٹی کس دن کر دیا شنی توار کر دیا کل ایک جگہ بیٹھے تھے میٹنگ میں ایک صاحب کھڑے ہوئے دیکھا اپنے نے میں نے کہا نہیں بھائی کیا ہوا کہا دیکھا یہود آیا تھا نا یہودیوں سے کی کرتے کرتے آیا تھا نا دیکھو کس طرح سے یہودی اپنی بات منوا کر کے چلے گیا دیکھا, nah, اب اس کا سارا گسا کیا دیکھیں اگر یہ عودیوں کو نہ آنے دیتے تو کبھی یہ اسلام کو مٹانے کی رائے چار نہ کی جاتی ٹھیک ہے نا ایک واقعات کل, کل کی بات ہے فجر کی آواز پڑی آج سے تقریباً پندرہ دن پہلے مسجد میں ایک صاحب بڑے مسکن بڑے ایک تو موس لگائی ہوئی تھی سمجھ نہیں آتا لیکن تیور بدلا ہوا آخر بالکل جلال بائی لگ رہی ہے آ کے السلام علیکم ہر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا ہوا؟ اسلام اٹھانا چاہے تم نے کہا کیا ہو گیا کیا ہوا کہا جمعہ جو عیسائیوں نے امریکہ نے ٹیلی فور کر کے ان لوگوں سے جمعے کی چٹھی ختم کروا دی تاکہ جمعہ نہ پڑھیں مسجد منہ جائیں لوگ بے دین ہو جائیں تو ہم کو حکومت کرنے میں آسان اللہ اکبر اب کس نے امریکہ کو کیا لینا ہے بھائی کہ تم امریکہ یہی کام رہے گا تمہاری چھٹی کیسا کروائی ہو یعنی عجیب سی بات میں نے کہا اسلام کیسے مٹے گا نہیں نہیں مٹے گا پہلے یہود انسارا نے سنڈے اور سٹرڈے کو چرچ بند کیا پورے عیسائی اور یہودی بے دین ہو گئے اب مسلمانوں کے لیے جمعہ بن کیا جا رہا ہے اب سارے مسلمان بھی دین ہو جائیں گے آدمی اپنے سے فارمولہ تیار کر کے اتنا بڑا فیصلہ اکبر طرح طرح کے ایک صاحب ڈالے اب دیکھو اسلام مٹانا شروع کر دیا ہے سنت عمر کو مٹا رہے ہیں کل سنتے رسول کو مٹائیں گے اللہ کے بندے ہم یہ کہنا چاہتے پہلے تو دیکھو اللہ فرماتے والا تخف مل سلا کا بھی علم جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو بلا وجہ اس پر گفتگو نہ کرو آج سوشل میڈیا سب سے زیادہ جھوٹ پھیلانے میں کردار ادا کرتا ہے کسی نے کہہ دیا جس سے آپ کو تھوڑی سی نفرت ہے سو باتیں بھی نہ ممکن اگر اس کی طرح منسوخ کر دی جائے تو چونکہ پہلے سے آپ کے دعوت اس کے دل میں ہے اس لیے آپ سو باتوں کو ساری بناوٹ سب کو آپ تصدیق کرتے ہیں اور اس پر اپنا تبصرہ کر کے سوشل میڈیا میں ڈاک لیتے انسان کو جی خیال کریں یا یادینسی امین افزن نواز ازن تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن و حدیث کو دیکھا جائے کہیں جمعے کے دن کام کرنے کی دکان کھولنے کی بزنس کرنے کی کوئی ممانیت اللہ تعالی نے ہے قرآن میں نبی نے سنت میں کہیں نہیں دیا ہے پھر آئیں آپ بتائیں کیا دنیا کا کوئی انسان یہ ثابت کر سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان کیا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی علیہ صاف کے زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوتی رہتی تھی دنیا کا کوئی بھی انسان ثابت کر سکتا ہے کہ واقعی اسلام نے جمعے کی چھٹی مقرر کی تھی لیکن وہاں بھی وہاں بھی ان مٹا دیا یہ خلیج مالک حکام اسلام مٹانے پر لگے ہوئے ہیں ارے اسلام تو تمہارے اپنے ملک کو مٹا رہے ہو تم مٹا رہے ہو مسجدیں چھوڑ کے درگاہوں کو آباد کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو شخصیت پر اس سے بھی تم اسلام مٹا رہے ہو اور آج تک تم مٹاتے رہے اگر اسی سے اسلام کا و زندہ رہنا ہے تو آخر اللہ کے رسول نے کیوں نہیں چھٹی کر دی تھی جمعہ تو تھا نا بھائی وہی جمعہ ہے رسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر کیا ابو بکرے نے چھٹی کی کیا خلفائے راشدین دکانیں بند کی بازار مارکیٹ بند کیا اللہ کے بندے کوئی ایسی چیز تو نہیں ملتی پھر حیرت کی بات ہے آج پوچھے کسی سے کہ امام ابو ہنی فراہم اللہ لے نا یا امام مالک نے یا امام شافی نی یا احمد بن حنبل میں یہ چاروں ایمت جن کی فکر دنیا میں رائے گئے کیا کسی امام نے کہا ہے کہ جمعہ کے دکان کھولنا بازار چلانا کاروبار کرنا نہ جائے گا آرام ہے ہم تو نہیں سمجھے کوئی نہیں دکھا سکے گا کیوں؟ ہم نے اپنے سے ایک چیز بتائین کر لی ہے تو دوستو دیکھو جو حرام ہے اذان سے لے کر کے نماز اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب تغو من فضل اللہ اب جاؤ تم اللہ کا فضل ڈھونڈو سبحان اللہ جمعے کے دن کاروبار کرنا دکان چلانا بزنس کرنا محنت مزدوری کر کے کچھ مال حاصل کرنا اس کو اللہ فضل اللہ کہہ رہے ہیں کس دن ایک دن اللہ کے بندے خیر و برقت والا دن ہے اس دن کی کمائی کو اللہ فضل اللہ کہہ رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ اسلام مٹ رہا ہے کس دنیا تم رہتے ہو کتاب سنت کی دنیا میں آؤ تب پتا چلے گا گھر بیٹھے بیٹھائے سوشل میڈیا استعمال کر لینے سے کام نہیں بنے گا. آ کے دیکھو اسی لیے ولہ ہم آپ کے سامنے دو ایک باتیں رکھتے ہیں بڑی عجیب سے سن کر کتاب جو ہوگا ہمارے اسلاف کتاب سننا تو سن لیا ہم کتاب سننا ایما کسی کے ہاں حرمت اور ناجائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب آئیں سلف کترا دیکھیں عراق بن مالک عام طور پر لوگوں نے ان کو صحابہ کہا ہے سب نے رضی اللہ عانو ارے واقعہ امام ابن کثیر امام ابن نبی حاتم امام ابن ابنبی حاتم امام قرطبی ابن کثیر تمام لوگوں نے بس بسرنے سے صحیح نقل کیا ہے کس سے عراق بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی لیکن ہم نے صحابہ کے لسٹ میں ان کا نام نہیں دیکھا صحابہ کے شاگردوں میں ان کا ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں ہو صحابی ہو لیکن میرے علم میں ابھی تک نہیں آ سکے ابو حریرہ عبد ابن عمر ایک بڑے اجلے صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں مدینے کے رہنے والے ہیں بہت سارے علاقوں میں قاضی مفتی بنے ان کے متعلق بس صحیح منقول ہے اب ذرا سنیں ان کا طریقہ کیا تھا ادا فل الل جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھاتے اور جب قاضی رہتے تو خود پڑھاتے اور نہیں ہے تو خود پڑھتے ادا فل الل جمعے کی نماز پڑھتے پڑھتے ارشار اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو کر کہتے اللہم انی اللہ معنی عجب تو دعوت کا اللہ اکبر دیکھو اللہ عجب تو دعوت دعوت کا وسلئی تو فرید تک ون ترت کما امر کنی من فضلی وانت تیر الرازقین کیا اعلان کرتے تھے مسجد کے دروازے پر چوبے کی نماز پڑھتے یا پڑھاتے اور پھر آ کر کے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے بلند بات سے اب سنیں کیا کہتے اللہ عجب تو دعوت اکا اے اللہ میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اللہ نے دعوت کیا دیا یا من علیمی یوم جمع فسا ذکر ایمان والوں کیا جمعے کے دن جب آزان جمعہ ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کاروبار کہاں پہنچ جاؤ اپنا بزنس کاروبار چھوڑو اللہ تعالی کسی کی طرف تو کیا کہتے اللہ انی اجب تو اللہ آپ نے قرآن میں ہم کو بلایا کہ ازان جمعہ ہو جانے کے بعد سارا کاروبار سارا بزنس ساری دنیاوی مشغولیت چھوڑ کے کہاں جا مسجد میں اور جمعہ پڑھنے کے لیے خود اور جمعہ سنا اجب تو کہا اللہ میں نے مان لیا اذان سنا ساری مشغولیت ختم کر دی یہاں کاروبار سب چھوڑ کے آ گئے کہاں مسجد میں آ گئے خطبہ جمعہ ادا کیا فصل رہی تو کا اور آپ نے جمعے کا دو رکاج فرض کیے جمعہ بھی پڑھ لیا میں نے فریضہ بھی ادا کر لیا بس ہم نا بڑی پیار بڑا پیارا واقعہ ہے صحابیا صحابی کے شاگرد اور مدنی ہے کیا مدنی ہے مدنی چینل والا نہیں شرک ولاق کی دعوت دے بڑا مدنی یعنی مدینے کا امام مدینے کا محدث صحابہ کا شاگرد یا اللہ رسول کا صحابی مدینے میں رہنے کے بعد مدنی کہہ جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ عجب تو دعوت اکا. اللہ آپ نے بلایا قرآن نے بلایا اور ہم آ گئے آنے کے بعد سلیح کو خطبہ بھی سنا فریدا بھی ہم نے ادا کیا ون تھا کما امر عمار تنی اور پھر مسجد سے نکلا بزنس میں نکل گیا بزنس میں چلا گیا مارکیٹ میں گیا اپنے کاروبار میں چلا گیا کتنا فار پیارا وہاں کے آئے آج کیا کہتے ہیں؟ تھا؟ یا کہیں کہ نے اس کو کہا ہوگا سمجھ گئے نا آج لوگوں کی عادت ہے کیا کہتے ہیں ون کما امر اللہ نے آپ نے حکم دیا فریدا قویت سلا ف فل ہم نماز اور پھیل گئے دنیا میں دنیا میں پھیل جانے کا مطلب مارکیٹ والا مارکیٹ میں آ گیا بزنس مین تجارت کرنے والا کاروبار میں آ گیا کسان اپنی کھیتی میں گیا باغ والا اپنے باغ میں گیا انتشر تو آپ نے حکم دیا ہم پھیل گئے کاروبار میں اس لیے اللہ جو تو نے کیا کہا ہم نے مار لیا کیا کہا ایرانود صلا مل جاتے پھنسا ہونا ذکر اللہ جب جمعے کی ادان سنا تو آ جاؤ چھوڑو کاروبار مسجد میں آ جاؤ آ گیا اور تو نے کہا فیصلہ قدیت استلاح جب نماز پوری ہو جائے تو فن تشروف الرد تو اللہ تعالیٰ کر اس کے حلال مال و دولت تجارت بزنس کرنے کے لئے پھیل جاؤ دنیا میں تو ہم پھیل گئے نے بلایا گھر میں تیرے گھر میں گئے اور اب تو نے حکم دیا بزنس کاروبار کے لیے پھیل جاؤ میں پھیل گیا اس لیے اللہ اللہ فردکنی من فضلی کا فردکنی من فضلی کا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ شام پھیرو چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈو تو تو نے وعدہ کیا حکم دیا ہے اور میں نکل گیا بزنس میں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے سے نواز دے اپنا فضل و کرم دے دے قصہ سمجھ میں آیا کیا خیال ہے یہ کون کرے گا اس کا مٹک مطلب اس وقت عام ماحول تھا دکانیں بھی نہیں بند ہوتی تھی بس دکانیں کب تک بند رہے اذان سے لے کر کے نماز تک بس اس کے بعد کھاؤ کماؤ ڈیوٹی کرو آپ جاؤ سب کچھ تمہوں خراب ہے تمہارے لیے خیر الرقین اللہ آپ سے بہتر رزق دینے والا کون ہوگا اللہ اکبر ایک تو یہ امام ابن کثیر اور بہت سارے محدسین کہتے ہیں اللہ اکبر کس سے بھی پیاری بات برف کہتے تھے من با وسترا فی یوم جما تعدلا بارک اللہ رو سمین امرہ اللہ اور یہ سب تفصیل کی کتابوں میں ہے سیرت کی کتابوں میں ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں صلب کہتے تھے من با آ یوم من تن با وسترا یوم بعد تعدلا جو ادان سنتے ہی میں جمعے کے دن سارا کاروبار ساری مجبوریاں چھوڑ کر کہاں چلا آیا مسجد میں خود سنا نماز پڑھا اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کھانے دردوں کھانے کوئی بات نہیں وہ بھی اللہ کا فضل ہے. اب جس نے نماز چما پڑھنے کے بعد خریدتا اور بیچتا ہے منبع وسترہ جو کاروبار کرتا ہے بیچتا ہے خریدتا ہے بارک اللہ کلو سبھی نمرہ تو اللہ تعالیٰ ستر گنا برکت دیتے ہیں اس کو کتنا گنا ستر گنا آگے بڑھو دلیل کیا ہے کہتے ہیں نمبر ایک اللہ نے حکم دیا فضا قوبیتی سلاط فن تشروف فضل اللہ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈو اللہ تعالیٰ کا فضل یہی نہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا وزیدہم الفضل جو وعدہ کیا تو دیتا ہی ہے اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم دیتا ہے عشایت کرو اصطلاح کا اور کیا ود کر اللہ کا سیرا ود کر آئے تھے نا فاقدیت سرا طوفان تشروف الگ فضل اللہ ود قر اللہ کا سیرہ اور اللہ تو نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب جمعہ پڑھ کر کے جاؤ کاروبار کرو تو وہاں بھی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر حرام سے بچتے رہنا حلال, حلال ہی کرنا جھوٹ سے بچتے رہنا اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہو گے تا, کرتے رہو لالکوم تو فل ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے یہ بھی ہے میرے بھائی اب کچھ لوگوں کو بڑا تعجب اور بڑی حیرت ہوتی ہے اور یہ کیسے جمعے کے دن چھٹی ختم کر کے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو یاد رکھیے ہم نے کچھ لوگوں کے فٹاوے رکھا ہے آج سے نہیں بہت پہلے میرے بھائی اللہ اکبر پہلی چیز تو یہ کہ ابھی سن لابئی کا صحابہ کا فتوی ایک فتویٰ ہم اور نقل کر دیتے ہیں کوئی آپ نہیں ہے یہ سعودیہ کے مفتی اعظم نام بتاتے ہیں آپ کو بن حمید سے مشہور ہیں بن حمید عبداللہ بن محمد ابن حمید اور مشہور سے ہیں ابن ہوما سے،, سے اور بڑے یعنی وقت میں پورے مملکہ کے سعودیہ کے سب سے بڑے عالم تھے اور ان کی پوسٹ اللہ اکبر یہ ان کی پوسٹ بڑی اونچی تھی اللہ رب العالمین نے جو ان کو دیا تھا جو پوسٹ تھی ان کی وہ سب سے پہلے تو ایک عرصے دراز تک مسجد حرم کے امام اور خطیب تھے نمبر دو کبار علماء جو ہیں ان کے یہ عضو تھے نمبر تین جو محاکم شرعیہ کورٹ ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو اس کے ہیڈ ہوتے ہیں سب سے بڑیا سپریم کورٹ ہوتا نا اس سے بڑا کوئی ہوتا ہے سب سے بڑے یہ تھے چیف جسٹس کونہ بھائی ان کی بیٹی ابھی بھی ہیں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ اللہ انہوں نے بڑی عجیب سے بات کہی ہے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہتے ہیں یہود یہودیوں نے ہفتے کا دن جو ہے وہ خیر و برکت کا دن سمجھا ٹھیک ہے نا ہفتے وارے عید کا دن مقرر کر لیا خیر و برکت کا دن تو سمجھا لیکن وہ صرف برائی حرامکاری گھومنے ٹہلنے میں رہ گئے اس دن میں کوئی عبادت کوئی نیک کام وہ نہ کر سکے دکانیں بند کر دی چھٹّی دے دی آفس بند کر دیا نہ دنیا کا فائدہ اٹھایا نہ دن کا نمبر دو عیسائیوں نے سب سے مقدس دن کس کو سمجھا اتوار کو جانتے ہیں جانتے ہیں کہ بات تو ہے سب سے مقدس دن لیکن ہفتے بھر میں سب سے برائی کس دن کرتے ہیں زیادہ ہم نے دیکھا یورپی ممالک میں گزر رہے ہیں دنوں میں تو شراب کھانے میں خالی پب کہتے ہیں وہ لوگ پب کہتے ہیں हा? تو بس وہی آئیں اور گیٹ سے نکل جائیں ٹھیک ہے نا اور اگر سٹرڈے نائٹ ہے یا سٹرڈے ہے تو اللہ اس روڈ تک ہم نے دیکھا پب کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے لائن لگی ہوئی جو برائیاں کبھی نہیں کرتے وہ مقدس دن جس کو مناتے وہ کرتے ہیں پھر بن حمید رحم اللہ کہتے ہیں مسلمانوں نے بھی تقریباً جمعے کی جو برکت والا دن تھا چھٹی کر کے شاید کی رسمی طور پر جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ کیا خیال ہے آپ کا نہیں سمجھنا سمجھاتا ہوں ابھی سب سے زیادہ سوتا کس دن ہے آدمی ڈیوٹی کے دنوں میں فجر نماز ڈیوٹی جانے والا جمعے کی نماز فجر کی نماز تو پڑتا ہے لیکن وہ جمعے کے دن ٹھیک ہے نا میں سمجھتا ہوں جمعے کے پہلے کوئی کام نہیں کرتا سوائے سونے کے صاحب کی صورت القح پڑھنا یہ برکت والا جمعے کا جو دن تھا نہ دنیا کا فائدہ اٹھایا نہ دین کا میں سمجھتا سب کو تجربہ ہوگا ٹھیک ہے نا اب جمعہ پڑھا وہی لوگ ہیں جو سب سے آخر میں جاتے ہیں جمے وہ سب سے پہلے لوٹتے ہیں اب جمعے کے بعد کیا کرتی وہ دیکھنا ہے شاید کسی دینی محفل میں بیٹھ کو کچھ لکھنے سننے کے لیے تیار نہیں سب کو گھر سے باہر فیملی لیے ہوں گے اور سوائے پارکو کے آباد کرنے گھومنے ٹہلنے کے علاوہ میرا خاص کوئی اور دھندا کیا خیال ہے آپ لوگوں کو نہ دنیا کا فائدہ اٹھایا نہ دین کا ہونا یہ چاہیے تھا یہ خیر و برکت کا جو دن ہے ابھی آپ نے سنا عراق بن مالک رحمت اللہ علیہ بادشرف کا سنا بھی آپ نے ہونا یہ چاہیے تھا جمعے کے دن اللہ نے ہمیں اگر حکومت نے ہم کو چھٹی دے دیا ہے ملی ہے چھٹی تو اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھاتے کوئی دین کے لیے دنیا کے لیے لیکن سوائے گھومنے ٹہلنے اسی فیصد سے زیادہ لوگوں کا سونا کھانا اور پکنک بنانا گھومنا ٹہلنا اس کے علاوہ کہتے ہیں نہ دین کا فائدہ اٹھائے نہ دنیا کا پھر آگے کہتے ہیں اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب رکھی ہے ابتدا اسرا طلب السکیم جلد دو آپ کے سر پرکھی ہوئی ہے سوچو جلد دو ہم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں یہ جمعہ کو چھٹی دے دینا یہ کوئی نہ اسلامی تاثیری تا... تا حکم ہے نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ رسول نے حکم دیا ہے نہ صحابہ نے ایسا حکم دیا ہے نہ کوئی شرعی چیز ہے اس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے تھا اس لیے برابر یہ کبھی اس کے اندر مسلمان ملک ہوں یا مسلمان جتنے مسلم ممالک ہیں وہ اسی حالات کے پیش نر اس کے اندر بدل کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں جب سے پاکستان بنا تھا اسلام کے نام بنا اسلامی ملک اور چھٹی کس دن ہوتی تھی جمع کی لیکن آج کی چھٹی کس دن ہوتی ہے سنڈے سیٹرڈے آج سے تقریبا تئی سال ہوئے ٹوٹل وہ چھٹی ختم کر کے چھٹی کس دن کر دی گئی سنڈے کی چھٹی کر دی گئی اب نہیں بتا سکتا بنگلہ دیش میں کیا چھٹی ہوتی ہے افغان میں کیا ہوتی ہے یہاں آپ دیکھیں حالات ضرورت پہلے تھا دنیا بہت بڑی یہاں سے آپ کو پانچ سو کلو میٹر جانا ہے یا کوئی چیز منگانا ہے یا لینا تو شاید ہفتے لگ جائے اور آج تو شاید آپ کے روم میں جاتے ہوئے آپ کو دینے لگے اور یہاں سے لے کر دنیا سے آخری کنارے سے آپ بزنس جو چاہیں کر لیں بچہ ایسا بزنس کر لے رہا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں جب تک کوریئر والا سامنے نہ آ جائے اب حالات ایسے ہو گئے کہ ایک دن ایک رات کے مان پوری دنیا بن گئی اگر بزنس ضرورت حاجت مسلحت دینی یا دنیاوی کسی مسلحت کے بنا پر اس چھٹی میں کوئی تبدیلی کر دی جائے تو شرح کوئی حرج نہیں ہے شرح کوئی اللہ حس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے آپ حضرات جانتے یہاں جب آئے تو ایک دن کی چھٹّی صرف جمعہ کی پھر ڈیڑھ دن کی چٹّی جمعرات ہاف اور جمعہ فل دے پھر کچھ عرصے کے بعد پوری فل دے دو دن کی چھٹّی سنیچر نہیں نہیں جمعرات اور جمعہ ہاں پھر اس کے بعد حالات بدلے ضرورت محسوس ہوئی کچھ ان کی مسلحت ضرورت جو کوئی نہ جائے کوئی شرعی چاہیے تو نہیں رد بدل کر سکتے پھر جمعہ رات کو ختم کر کے جمعہ اور ہفتہ کر دیا اب اگر کسی ضرورت کا مسلحت ان کی اپنی حاجت ان کی مسلحت حکمت ان کے ملک کے لیے ان کے کاروبار کے لیے فائدے مند ہے اور شریعت میں کوئی چیز متعین نہیں کی گئی ہے تو اگر اس کے اندر مزید تبدیلی کر کے جمعہ کے بجائے جمعے ہفتہ اور کر دیں اچھا اعتراض کرنے والے وہ ہیں جن کے ہاں جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی اور بچے کالج میں پڑھتے ہیں بچوں کو جمعہ پڑھنے کی چھٹی نہیں ملتی آفس میں کام کرتے ہیں چھٹی نہیں ملتی اور انہوں نے بدل دیا تو دھائی تین گھنٹے دو گھنٹے چھٹی دیے، جمعہ اطمینان کے ساتھ پڑھو کھاؤ پھر آفس میں آ کے کام کرو جمعے کے پہنے میں کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بےجا اعتراض کرنے کے بجائے ہمیں جو جتنا ہمیں وقت ملا اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اپنے اور معاملات کو سدھاریں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے سوشل میڈیا میں بات کو لینا اور بلا وجہ ایک یعنی غلط حرکتوں میں مبتلا ہو جائیں اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں دو ہمیں کی پڑھنے کے لیے و میں کتنے دنیا کے بعد علاقوں میں ایسے جاتے ہیں کہ جمع ایک دن ایسے لوگ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں ایک منٹ خود بہت زیادہ ہو جائے تو نہیں کمپنی والے ڈانٹیں گے کیوں مشکل سے بیس منٹ کٹائی میں بیس منٹ میں آپ جائیں جمعہ پڑیں واپس آ جائیں الحمد للہ یہاں تم بیس منٹ بول کے کتنا ہے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ بعد بات اٹھائی تین تین گھنٹے پرائیویٹ کمپنی والوں نے دیا تین تین گھنٹے اتنا موقع آپ کو دیا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہاں یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے بلکہ بادشاہ جو ہے تو خیر برکت کی نہیں تو بزنس والا والی برکت کو نے اٹھا دی ابھی سنا شیخ کا فتوا اس طرح اور لوگوں کا بہت سارے فتح بھی ہیں اللہ تعالی ہم ہاں سب کو امل کے توفیق میں صحیح فرمائے ہم نے مناسب سمجھا تھوڑی سی نزلی کی وضاحت کر دیں تاکہ یہ جو ایک ہو گلہ پھیلا ہوا وہ ختم ہو جائے اللہ تعالی ہم ہاں سب کو امل کے توفیق میں فرمائے اخود کو لہادا استقفر اللہ بنکل نظم بیما تو بجے